بس اللہ الرحمٰن الرحم محمد اللہ وحمد محمد و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ والی بات باقی محنی ورسل باتا باقی تمام سامعین بلد رن سب کو مسلمِ واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار جو ہے نوز شریف میں سے درخت نمبر 386 سو چھیاسی ابلیگ انتیس ہے تین شروع سے لے کر ابھی تک نوز شریف کی درست کی تعداد ہے 29 اوراد فتھیہ کا درس نمبر انتیس ہے اوراد فتح میں الحمدللہ جو ہے کل شروع سے لے کر سفر آیت الکرسی ہوگی آیت القرسی کے بعد جو ہے آج جو ہے تصویحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, علیہ ہے اس تصویر کے جو ہے بارے میں آگے تو زیادہ تروں کے قم تک پہنچا دوں گا آیت الکشی ختم ہونے کے بعد جو ہے صبح ابراد میں پھر آیت الکشی کے بعد جو ہے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر چونتیس مرتبہ جو دعوت میں لکھا ہے چونتیس مرتبہ فقے میں آیا ہے تینتیس مرتبہ مرتبہ بالس میں حدیث میں نے مختلف دیکھا کہ بعد نے کہا تینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں پھر لا الہ للہ وحد ولاشری اللہ لہ الملک و لہ الحمدلہ کل کلشین غذیر اس تصویر کو ایک دفعہ پڑھیں یعنی حرٹ پانچ نماز کے بعد تو اس طرح شو کریں بعض حادث آئے اس میں اچھا اللّہ اکبر کو ہی چونتیس مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ شریق اللہ اللہ کی ایک تصویر ہاں جی دوبارہ جو دعوت میں جو آیا ہے وہ یہ ہے اللہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ تینتیس مرتبہ اللہ کا چونتیس مرتبہ پڑھے اور یہ کل سو مرتبہ ہو جائے گا اب سبحان اللہ کے ترجمہ پہلے بھی متعدد بار ہو چکا ہے تو سبحان اللہ اللہ ہر اے وہ نقد سے پاک ہے اس کے معنیٰ یہ اللہ تعالیٰ ہر اے وہ نقد سے پاک ہے الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی مختصر ترجمہ بتا رہا اللہ اکبر اللہ سب سے عظیم ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ جو ہے اس سے بزرگ و بدتر ہے کہ کوئی اس کی توصیف کر سکے دو ترجمہ ہیں اللہ اکبر کا ایک معروف ترجمہ اللہ سب سے بڑا ایک ترجمہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور یہی ترجمہ جو ہے نظم الدین کوبرا میں بھی فوات الجمال میں جہر کیا ہے اس سے اللہ یعنی اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی مہلوک اس کی صفت کر سکے اس کے اوصاف کم آپ کو بیان کر سکے ایک معنی ہے تو یہ سرسری تجمہ تھا اب سبحان اللہ جو اس کی لغات کی تحریک لط لفظ سبحان مزدر ہے مثل غفران کے وزن پر جی. ہیں جیسے سبحان اللہ قرآن پاک میں ہی نہ تم سونا یعنی پاکی ہے اللہ کے لیے جس بات تم لوگ شام کرتے ہیں یعنی شام کے وقت میں داخل ہوتے ہیں یا یعنی شام میں داخل ہوتے ہیں قرآنیات کے تجمہ اور التسبیح لغت میں جو ہے یعنی مفردات راغب نامی لغت میں جو قرآنی لغت ہے تنظیم اللہ تعالی تصویر کے معنیٰ تنظیح اللہ تعالی اب تنظیم اللہ تعالی کا مطلب یعنی اللہ تعالی کو ہر قسم کے اے بنق سے پاک قرار دینا یہ محرداد قرآن میں لکھا ہے اور اسی طرح جو سا صبح یس بہو سبحان جس کے معنی لکھا ہے سبحان اللہ کہنا اور سب بہا سبح صب بہا تو نماز پڑھنا سبحان اللہ کہنا یہ دو تجمہ سبح اللہ و صب بہا اس کے معنیٰ الخدا تعلیٰ کی پاکزگی بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تنجیح و تمجید کرنا تو سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر اے و برائی سے مبارہ کہتا ہوں المنج نامی لغت کی کتاب یہ لکھا سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر اے و برائی سے مبارہ کہتا ہوں یعنی پاک و منحصہ جتنی بھی ایوبات خواہ ازاد کے اعتبار سے ہو خواہ جو ہے صفات کے اعتبار سے ہو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوریوں سے ہر قسم کے نقص سے ایب سے پاک اور منظہ ذات ہے یہ کہنا ہے اللہ اے اللہ تو ہر قسم کی نقص اور ایب سے ظلم سے ستم سے ناانصافی سے ہاں جی ان تمام جو ہے ایبوں سے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک اور منظہ ہے کسی بھی زاویے سے اللہ تعالیٰ کے ذات میں کوئی بھی نقص اے برائی کمزوری نہیں پائی جاتی ہے سبحان اللہ کا معنیٰ یہ ہے تو عالمجد کا یہ معنی وہی مفردات راغب والا ہے مفردات راغب میں کیا کہا تھا تنظیح اللہ تعالیٰ ہاں یہ جو قرآنی لغات ہے اس میں کہا تنظی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اب سے نقشے پا قرار دینا اور المجید والے نے جو تجمعہ کیا سبحان اللہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر اے و برائی سے مبرہ کہتا ہوں یعنی پاک کہتا ہوں اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات ہر اے و برائی سے کوسوں دور ہے پاک اور منزہ ہے یہ معنی جو المنجل کے تو المنج کا یہ معنیٰ مفرادات راغیب التم یعنی تنظیم اللہ تعالیٰ اور یہ المنجید والجمہ میں اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص برائی سے مبرہ کرتا ہوں دونوں کو مطلب ایک چیز سبحان اللہ کے معنی کیا ہو جائے گا یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب و نقص و کمزوریوں سے پاک و منظح قرار دیتا ہوں جو کہ عام طور پر انسانوں میں ہوتی ہے موجودات میں ہوتی ہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کی کمزوری ہر قسم کے نقص ہر قسم کے عیب سے پاک اور منظح ہے اور آپ صبح اللہ کہہ کر اسی حقیقت کا اللہ کے بارے میں اس کی تمجید کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایب و نقص اور کمزیروں سے پاک اور منظح قرار دیتا ہوں صبح اللہ کا معنی یہ ہے اب وہ نقص ایک مثل جہالت محتاج ہونا جسم مرکف ہونا رنگ وغیرہ تمام ایوب و نقائص سے پاک قرار دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذات ہاں جی تو یہ ہو گیا سبحان اللہ کی تھوڑی سی توضیح ہاں جی تو سبحان اللہ بندے مومن جب اللہ کی تصویح کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ہر قسم کے اے وہ نقد سے پاک ہے اس کا فائدہ کیا اس کے اندر بندہ خود پاک ہو جاتا ہے آپ جو جو تصویر و سے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے اندر پا کیا جائے گا آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں اخلاقی کمزوریاں ہیں ایمانی کمزوریاں ہیں ہاں جی کوئی بھی نقص آپ کے اندر ہی اخلاقی طور پر ہاں جی ایمانی طور پر اللہ ان کو دور کرے گا اور روز بروز آپ کے اندر پاکزگی آئے گا ایمان آئے گا اخلاق آئے گا ادپ آئے گا حیا آئے گا حلم و بڈوباری اور ثقافت یہ سارے اچھے خوبیاں سے آپ بڑھتے چلیں گے اور نقائص آپ سے دور ہوتا جائے گا تو سبحان اللہ بندہ کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لطف و کرم ہے کہ وہ ایسے مقدس تجزیہات ہمیں پڑھنے کا اجازت دے اللہ کی برنبی کے توسط سے ہم تک یہ انعامات پہنچے جن کا اصل فائدہ ہمیں پہنچتا ہے آگے پھر اس کے بعد سبحان اللہ تینتیس مرتبہ پھر الحمد للہ تینتیس مرتبہ الحمد الہم میں ال کا جو لفظ یہ اصل نے ال کا لفظ جو ہے علیہ السلام استقلاقی ہے یعنی مطلب ہے ہم دنیا نے تعریف کرنا الحمدو تمام تعریفیں سب کے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یعنی دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں سب اللہ کے لیے اس میں میں یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہے آپ کائنات کے کسی بھی چیز کی تعریف کریں آپ پہاڑ کی تعریف کریں یہ پہاڑ کھیلنا اونچا ہے یہ پہاڑ کتنا مضبوط ہے کتنا مستحکم ہے جتنی بھی مدع کریں پہاڑ کی تعریف کریں حقد میں اللہ کی تعریف ہے کیوں نہیں لے کے پہاڑ اللہ نے ہلاک ہے پہاڑ کے اندر جتنی خوبی ہے اللہ نے پیدا کی آپ آسمان کی تعریف کریں حقد میں اللہ کی تعریف ہے آپ سورج کی تعریف کریں حقد میں اللہ کی تعریف ہے آپ چین کی تعریف کریں میں اللہ کی تعریف ہے آپ کسی بھی مہلوک کی تعریف کریں وہ ان سب کی تعریف میں اللہ کی تعریف آپ لہلاتے پھولوں کی تعریف کریں آ اللہ کی تعریف کریں طرح طرح کے پھولوں اور کلیوں کی تعریف کریں اللہ کی تعریف ہے ہاں جی کسی بھی آپ نرسری میں جا کر مختلف قسم کے درختان ہیں پھل ہیں پھول ہیں خوبصورت ہاں جی کہہ رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کا دل جو ہے بڑھ جاتا ہے کچھ اتنا جو ہے طبیعت خوش ہو جاتی ہے وہاں پر پھر آپ الحمد للہ ہیں تو بھیا کہ ان چیزوں میں ان پھولوں میں جو مختلف قسم کے رنگ ہیں ان کے پتوں میں جو لطافت ہے مختلف قسم کے اس پتے کے اندر کس نے رکھا آپ نے تو رنگ ہی کیا نا تو اسے ذات نے اس میں رنگ ڈالا ہے حالانکہ آپ نے صرف پانی دیا آپ نے کھاد دیا رنگ کس نے ڈالا ہاں اور پانی میں تو یہ رنگ نہیں ہے تو کس نے ڈالا اسے کاغذات نے ڈالا ہے اس لیے الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیونکہ جتنی بھی موجودات کائنات میں ہیں یہ کائنات اس کے اندر جتنی تھے ان کے اندر جتنی کمالات تھے وہ سب اللہ کے بندے مومن جو ہے الحمد للہ کہتے ہیں، اس کے اندر چیز کے اقرار اس کے اندر جتنی کمالات ہے اس کے اپنی ذات سمجھ جتنے اوصاف ہے آسن اس کے اندر ہے علم ایمان اخلاق ہے ہوا ہے ہاں جی جتنی بھی کمالات اس کے اندر ہے سب اللہ کی طرف سے الحمد للہ تمام تاریخیں جب جس جس چیز کی تعریف کرتے تھے حرقت میں وہ تعریف یا بالواسہ یا بلاواسا اللہ کی تعریفیں اس نے فرمائے الحمد الحمدللہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے دے تمام تعریفیں اللہ کے دے الحمدللہ للہ جی یہ تجبیات جو ہے یہ سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر ان کی معنی پہ انسان تدبر کرتے ہوئے پڑھیں اللہ سے الحمد للہ پڑھتے ہوئے ایک ایک نعمت کو ذکر کرتے ہوئے دل میں لاتے ہوئے اللہ کا آمد پڑھتے چلیں نا تو ان توج و نعمت اللّہ اللہ شرما ان شکر تم لاجدن کو میرے بندے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا اللہ کا وعدہ ہے ضرور اضافہ کروں گا ضرور ضرور اضافہ کروں گا یہ لام اور یہ نون جو دو دفعہ آئے ان دونوں کو مانا ہے ضرور ضرور یعنی ہر صورت میں میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا تو ان تجبیہات کے انسان جتنا خلوص سے پڑھیں آجی عادی پڑھیں ہاں جی ہمیں اس کے فیض زیادہ مل لیکن افسوس کی بات ہے آپ آپ لوگ بھی دیکھیں اپنے آپ میں اپنے اپنی گربان میں جاگ کے دیکھیں اپنے کردار پہ دیکھیں کہ آپ یہ تجویز اکثر ہر مسلمان مومن پڑھتے ہیں لیکن کتنی جلدی میں پڑھتے ہیں خود کو پتہ نہیں جلدی کھیلنے جلدی میں پڑھا اللہ سبحان اللہ کو کبھی اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں خود کو بتائیے کیا پڑھیں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سُن سونا سونا بے معنیٰ ہو جاتا ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ للہ الحمد بعد میں علم علم ہو جاتا ہے تو اس طرح پڑھیں گے تو یہ خدا کی توہین ہے آزان گرام معلوم ہو جاتی ہے اللہ کی توہین ہے جب توہین شروع ہو جاتی ہے وہاں سے صاحب کے بدلے میں گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذ ان تصویحات کو جتنا ہو سکے آرام سے پڑھیں خدا کو زیادہ جو ہے ذکر فکر کی ضرورت نہیں ہے زیادہ اولاد کی ضرورت نہیں ہے جو پڑھا اس کو صحیح طریقے سے پڑھو جو پڑھا اس کو اطمینان سے پڑھو جو پڑھا اس کو جو ہے سکون سے پڑھو اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں لاتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرو تو آپ کو بہت بڑا فیس ملے گا اسی وہی تھوڑا, تھوڑا ہے اس کا حق ادا کر کے پڑھا تو اس کو پراجن مل جائے گا تو آپ کو بہت خوش ہوگا لیکن ناقص پڑھا غلط پڑھا جلدی میں پڑھا معرخی ادا نہیں ہوا تو صاحب کی بدلے میں گناہ مل جائے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہزاروں میں پڑھیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جان گرامین تو ان تجزیحات کو بڑی توجہ سے آرام سے پڑھیں تو الحمد اشیل حمید احمد الحمدن جس کی وہیں تعریف کرنا سراہنا شکر کرنا القام سے جدید وغد لکھا تو الحمدللہ للہ انہیں خدا کا شکر ہے ہاں تجمہ یہ خدا کا شکر ہے سکھ اور خوشی کا اظہار ہے اس الحمدللہ کے ذریعے سے اللہ کی شکر گزاری یہ سب جو ہی الحمدللہ ہے الحمدللہ کا منع ہے اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں اللہ سے جو ہے سکھ اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے سکون دیا ایمان دیا اخلاق دیا ہاں اور کیا کیا نعمتیں ہر انسان کو الگ الگ دیتے یہ ساری نعمتیں تو نے دیا ہے دل میں سوچ کر الحمد پڑھیں تو نعمتوں کا شعور ادا ہو جاتا ہے زن شکر ادا جو تو اللہ اور نعمتیں دیتے ہیں یہاں دونوں معنیٰ ہیں جی یعنی کیا تعریف کرنا و کرنا اور شکر کرنا الحمد للہ جب بندہ پڑتا ہے نہ دونوں معنی یہاں پر معلوم جو ہے مراد کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرتا ہوں یہ معنی بھی ہے کہ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں یہ معنیٰ بھی ہے کیونکہ یہاں ایک یہ دونوں معنی کا ہے دونوں معنی یہاں پر صحیح تو الحمد للہ ہاں جی یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لے تمام حمد و ثناء اللہ کے لے الحمدللہ للہ اے خدا تیرا شکر ہے ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ ہے الحمد نے ایک خدا تیرا شکر ہے میں تیرا شکر گزار ہوں تیری تمام نعمتوں پر اے اللہ میں تیرا شکر گزار تری تمام نعمتوں پر تو اس الحمد للہ کا دو تجمہ ایک تجمہ یہ ہوا یعنی اے اللہ الحمد للہ تمام تعارفیں اللہ کے تمام ہمد و ثنا اللہ کے لے ایک تجمہ یہ دوسرے تجمت جو ہے الحمدللہ خدا اے خدا تیرا شکر الحمدللہ میں تیرا شکر گزار ہوں تیری تمام نعمتوں پر اے خدا یہ معنی ہے تو الحمدللہ جو ہے محسد توجہ و نسع ہے کہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے یہ بات بھی دل و دماغ میں تصور کرنا صحیح کہ اس دنیا میں ہاں کسی بھی شخص یا چیز کی تعریف کریں حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے خو اللہ کی بلا واسطہ تعریف کریں مثلا یہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تو رحیم ہے تو کریم ہے تو لطف گرم کرنے والا ہے تو ہی قدرت و علم و حیات ملک کا مالک ہے یہ تعریف جو ہے بلا واسطہ ہے دارک اللہ کی تعریف کریں الحمدللہ میں یہ تعریف بھی شامل ہیں الحمد میں یہ تعریفی شامل ہے کہ یا کسی چیز یا شخص کی تعریف کریں میں فلاں پہاڑ کتنا اونچا ہے فلاں دریا کتنا عظیم ہے یا فلاں باغ کتنا خوبصورت ہے یا فلاں شاخ کتنا قابل ہے با کمال ہے باخلاق ہے عالم و دانہ ہے صحیح و کریم ہے یہ سب بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ ان سب کو یہ کمالات کس نے دیا واضح کہ بندہ اور جو کچھ کمالات اس کے پاس ہے سب پاک ذات کی ہیں اسی نے ہی دیا ہے صرف وہی ذات موتی ہے دینے والا ہے ہاں وہی دینے والا ہاں جی قرآن خطن خرما ہاں یو تم والا یو وہ کھلاتا ہے لین کھاتا نہیں اسے کھانے کی ضرورت نہیں وہ دوسروں کو پناہ دیتا ہے اسے کسی کے پناہ کی ضرورت ہے یوں جیرو والا یوں جارو والے لہٰذا معلوم ہوا تمام طرف صرف اسی ذات کے لیے ہیں اور اسی لیے ہم اقرار کرتے ہیں الحمد الحمد للہ تو حضین گرام آج یہ سبحان اللہ الحمد للہ ترجیح میں سے ہو گیا کل انشاءاللہ اللہ اکبر کی توضیعہ لوگوں تک پہنچا نہ